باعثا و رنينه شي غنودم بسم الله الرحمن الرحيم كلا ان الانسان ليتو اراحه استغنى ايلا ربك الرجاع كان على او امر بتقوى ارائے ان کذب اللہ وتولوا alam ya'lam bi anna allah yara اللهم چلے سل... جائیں آگے چلے ہیں oh, پیچھے چلے جائیں دفع اللهم صل سل... على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد ولا آل سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم یہ قرآن اللہ کا پیغام اس کے بندوں کے نام ان نفی حضال قومن آبدین بے شک اس قرآن میں خدا پرستوں کے لیے پیغامات ہیں جتنی جس میں طلب ہوگی اتنا قرآن کا نور اس بندے کے اندر آئے گا جتنی زیادہ شدت طلب ہوگی اتنا زیادہ قرآن کا نور آئے گا نسبت کا نور آئے گا اصل میں یہ ساری عبادات کا نور اکٹھا کرنا ہوتا ہے اس لیے ہمارے شیخ نے حضرت غلام علی مجدد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ تیرہویں صدی کے مجدد ہے انہوں نے مختلف عبادات کے مختلف نور بیان کی تو ہر چیز کا نور ہے قرآن کی تلاوت کا علیحدہ نور ہے نواز کا علیحدہ نور ہے کلمے کا علیحدہ نور ہے درو شریف کا علیحدہ نور ہے حضرت خواجہ مرزا مرزا جانے جانا شہید درو شریف پڑھ کے اپنے شیخ کے پاس گئے جو ہی پہنچے تو انہوں نے کہا آپ دروشریف پڑھ کے آ رہے ہیں ان کی نورانیت سے محسوس کر لیا کہ درو شریف کی نورانیت بڑی لطیف ہوتی ہے محسوس کر لیا کہ یہ دروشریف پڑھ کے آ رہے ہیں ایسی کوی ان کی روحانیت ہوتی اگر کوئی گناہ کر کے آئے تو وہ بھی ان کو محسوس ہو جاتا ایک دفعہ حضرت مرزا جانا مرزا جانے جانا شہید اپنے شیخ خواجہ نور محمد بدایونی کے پاس گئے تو کہا آپ شرابی کے آئے ہیں حضرت میں کہاں شرابی ہوں کہاں کچھ کیا ہے آپ نے کہا بس حضرت راستے میں ایک شرابی کو میں نے ایسے غور سے دیکھ لیا تھا اس کی نوزت پڑ گئی ہے غور سے دیکھا تھا کیونکہ جیسے سفید چادر ہوتی ہے نا اس پہ ہلکا سا بھی دھبا لگ جائے تو نظر آتا ہے اسی طرح کیوں کہ وہ لوگ سراپا نورانیت سراپن تھے ان کے دل دماغ نور ہو جاتے تھے ذرا سا بھی کوئی غیر اولا کام کر لیتے تھے تو فوراً محسوس ہو جاتا تھا اسی وجہ امام آزم و اللہ علیہ کے بارے میں آتے کہ وہ بندے کے وزو سے اس کے گناہوں کو دھلتا ہوا محسوس کر لیتے تھے کہ یہ فلاں گنا دھل رہا ہے یہ فلاں گنا دھل رہا کیونکہ آج کل تو خوراکیں ہم مشتبہ کھاتے ہیں حرام کھاتے ہیں حرام کھاتے ہیں بہت سے لوگ تو حرام کھاتے ہیں تو باقی مشتبہ کھاتے ہیں حلال تو لاکھوں کروڑوں میں کوئی ہوگا جو حلال کھائے حلال کے اگر پیسے ہوں تو مرغی آپ کو بغیر زبہ والے دکان والے کھلا دیتے ہیں اور ہم لوگ مرغی کھانے کے بڑے شکین ہیں اور اکثر مرغیاں دکانوں والے بغیر تکبیر پڑے دبا کرتے ہیں وہ کہتے جی سارا دن کون تکبیر پڑے وہ صاف کہتے سارا دن کون تکبیر پڑے اب جس مرغی پہ تکبیر نہیں پڑیں گے آپ حرام ہو جائے گی ہاں آپ کے حلال کے پیسے ہیں مرغی حرام ہوگی اور حدیث حدیشیف کا مفہوم ہے کہ قربے قیامت میں سود ہر بندے تک پہنچ جائے گا اگر سود نہیں پہنچے گا تو اس کی ہوا تو لگ ہی جائے گی اب دیکھ لو بینکوں سے تنخواہیں ملتی ہیں وہ سود پہ ہوتی ہیں سٹیٹ بینک سے پیسے ملتے ہیں سود پہ ہوتے ہیں اسی طرح وہ سود والا پیسہ پورے ملک میں گردش کر رہے ہیں. ہوا تو لگ ہی جاتی ہے تو اس لیے ہمیں خواب نہیں آتے ہماری روحانیت جو ہے بڑی کمزور ہے اور پھر کہتے ہیں حلال کا حساب ہے حرام کا وبال ہے سو فیصد آپ حلال کھا رہے ہیں حلال کما رہے ہیں اس کا بھی حساب ہے اور حرام کا تو وبال ہی وبال ہے اور ہم تو اہتمام ہی نہیں کرتے کہ حلال کمانا اہتمام نہیں کرتے ویسے مل جائے تو کھا لیتے میں نے کتنی مجلسوں میں دیکھا ہے لوگ ایسے مرغی کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں حالانکہ مرغی دیکھنے پیچھے سے تحقیق کر کے دیکھ لیں کہ حرام کی ہوتی ہے کیونکہ وہ تقبیر نہیں پڑتے جب آپ جس چیز پہ آپ تکبیر نہیں پڑھیں گے وہ حرام ہوگی اور آپ کبھی خیال سوچتے بھی نہیں یار یہ حلال ہے حرام ہے سوچ تو لینا چاہیے نا اس لیے ایسی دال شال کا بندے کو شوق ہونا چاہیے کھانے کا یہ مرغیاں یا گوشت کھانے کا شوق نہیں ہونا چاہیے اس دور میں اگر تو تکوا اختیار کرنا ہے. تو اگر تکوے کا ارادہ نہیں ہے تو پھر جو مرضی کریں کوشش ہو ہاں اگر مرغی کھانے کا شوق ہے تو خود مرغی لائیں خود گھر زبہ کر کے کھا لیں پانچ چھ کھا جائیں ہم کو منع کرتے ہیں لیکن ہو حلال کی دیکھو نا جیسا خوراک آپ کھائیں گے ویسا ہی آپ کا جسم بنے گا اسی خوراک سے آپ کا جسم بننا ہے نا تو اگر حرام غذا کھائیں گے تو جسم بھی حرام بنے گا اور حرام جسم ہوگا تو پکی بات ہے آپ گناہ کریں گے یا چھپ کے گنا کریں گے یا اینیا گناہ کریں گے جو بندے حرام کھا کھا کے بالکل ان کا جسم حرام کا بن جاتا ہے پھر وہ الانیا گنا کرتے ہیں ناچ گانے ان کو کوئی پرواہ کوئی نہیں ہوتی کیونکہ جسم ہی حرام کا بن گیا تو آج بنیاد غلط ہمارے ہمارے حجی صاحب بیٹھے انہوں نے ایک ایسے شیخ کی صحبت اٹھائی ہے حضر خواجہ عبد المالک صدیقی رحمتہ اللہ علیہ وسلم. وہ کبھی کسی بے وضو عورت کا بنا ہوا کھانا نہیں کھاتے تھے ان کے سامنے رکھ دو وضو والا دال رکھ دو وزو بغیر وضو کے جو ہے مرغی رکھ دو وہ دال ہی کھائیں گے مرغی نہیں کھائیں گے ان کو ایسے محسوس ہو جاتا اس کھانے سے میری نورانیت نکلتی ہے حضرت شہر امام شافی حضرت امام مالک کے ہاں گئے تو انہوں نے خوب کھانا بھی کھایا اور انہوں نے لوٹا ان کی بیٹیوں نے لوٹا پانی کا بھر کے رکھ دیا صبح دیکھا لوٹا ویسے کا ویسے پڑا ہے وہ کھانا بھی انہوں نے سارا چٹ کر گئے سارا کھا لیا تو انہوں نے بیٹیوں نے اپنے والد امام مالک کو شکایت کیا آپ کہہ رہے تھے کہ یہ جو مہمان بہت بڑا محدث ہے اور بڑا نیک ہے نہ اس نے رات تجت پڑی وہ کھانا بھی اتنا کھایا ہے کہ کچھ چھوڑا نہیں تو یہ کیسے آپ کے بزرگ ہیں کہ نیک ہیں حضرت امام شافی سے پوچھا انہوں نے کہا حضرت آپ کے کھانے میں اتنی نورانیت تھی کہ میں سارا ہی کھا گیا کہ ایسا پاکیزہ کھانا تو پھر ملنا نہیں ہے اور میں وضو اس لیے نہیں کیا کہ ساری رات اتنی نورانیت ہی میں ذکر فکر عبادت مسئلے ہی نکالتے رہا وضو کرنے کی مجھے ضرورت ہی نہیں پڑی ساری رات ہی جاگتا رہا اللہ اکبر کبھی پیٹ بھر کے کھایا اور ساری رات جاگتے رہے نیند ہی نہیں آئی ہم پیٹ بھر کے کھا لیں تو ہمارے لیے آدھا گھنٹہ جاگنا مشکل ہوتا ہے اتنی حرام کی نہصت ہوتی ہے بے ہوش ہو جاتے ہیں فوراً اس لیے ہمارے حضرت نے ایک دفعہ بتایا تھا بابو جی عبداللہ ایک بزرگ تھے تبلیغ میں بہت وقت لگایا میرپور میر پور کے رہنے والے سندھ کے تو ٹکٹ وہ بابو تھے اس کے جو ہوتے ہیں اسٹیشن اسٹیشن ماسٹر تھے لیکن دروشریف بڑی کثرت سے پڑھتے تھے کثرت سے پڑھنے کے ساتھ پوری توجہ سے پڑھتے تھے کثرت سے تو بہت سے لوگ دروشریف پڑھ لیتے توجہ سے نہیں پڑھتے تو ایسے استغراق سے دروشی پڑتے تھے کہ بالکل ان کو ارد گرد کا ہوش نہیں ہوتا تھا ان کی والدہ ان کے لیے دودھ کا پیالہ لے کے کھڑی رہتی تھی ان کو ہوش ہی نہیں ہوتا تھا اتنی توجہ سے دروشی پڑھتے تھے حالانکہ وہ اسٹیشن ماسٹر تھے لیکن دروشی اتنی محبت سے پڑھتے تھے آخری عمر میں ان کو یہ مقام حاصل ہو گیا تھا کہ جس کے لیے حضور کی زیارت کی دعا کرتے تھے تین راتوں کے اندر اندر اس کو حضور کی زیارت ہو جاتی تھی ہمارے حضرت نے ان کی بھی صوبت اٹھائی تو حضرت نے پوچھا کہ حضرت آج کل تو کھانا ہی مشتبہ ملتا ہے کیا کھائیں کیسے کھائیں تو حضرت بابو جی عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی کھانا بھی ہم ضرورت سے تھوڑا کھاتے ہیں کھانا بھی ضرورت سے تھوڑا کھاتے ہیں جیسے کوئی بیمار اور معذور کھاتا ہے کھانا بھی ضرورت سے تھوڑا کھاتے ہیں اور اس پہ بھی روتے ہیں کہ کیوں کھایا لیکن مجبوری ہے نہ کھائیں تو مریں گے تو کھانا بھی کھاتے ہیں لیکن ضرورت سے تھوڑا کھاتے ہیں لیکن اس پہ بھی روتے ہیں تب ہماری جان چھوٹتی ہے اور ہم کھانا بھی ضرورت سے زیادہ کھاتے ہیں اور اس کے بعد ہنستے ہیں کھانا بھی ضرورت سے کم کھاتے ہیں اور اس پہ بھی روتے ہیں کہ کیوں کھایا کہ مشتبہ کھانے ملتے ہیں حلال تو ملتے نہیں جیسے بیمار بندہ کھاتا ہے پھر کہتے ہیں جی مراغب میں دل نہیں لگتا نیکی کرنے میں دل نہیں لگتا جب ہے ہاں جی جس جس پٹرول میں کچرا ہو کچرا ہی کچرا ہو وہ گاڑی چلے گی رکے گی تو ہمارے بھی جو پیٹرول اندر جاتا ہے نا پیٹ میں اس میں کچرا ہی کچرا ہے نور تو ہے نہیں اس لیے گاڑی رک جاتی ہے گاڑی رک جاتی ہے یا تو پھر ذکر فکر کریں خوب تو شاید وہ کچرا صاف ہو جائے لیکن ذکر بھی ہم نہیں کرتے تو پھر گاڑی ایئر لاک ہو جاتی ہے جام ہو جاتی ہے ہماری صحبت تو ہے نہیں حضرت خواجہ غلام علی مجدد الدہ بھی فرماتے تھے کہ ایک دفعہ کسی شادی کا کھانا کھا لیا اس کی اتنی نحوست کے چالیس دن میرے لطائف بند رہے میں اپنے شیخ سے روز توجہ لیتا روز توجہ لیتا حتیٰ کہ چالیس دنوں کے بعد جا کے لطائف پھر جاری ہو. ہمارے لطائف کھلتے ہی نہیں اللہ اکبر کبیرہ اس لیے کہ جو اندر آپ کے میٹیریل جا رہا ہے نا وہ حلال کا نہیں رام ہے یہ مشتبہ ہے اور ضرورت سے زیادہ ہم کھاتے ہیں سارے ہی کھاتے ہیں اس لیے پھر روحانیت ہماری کچھ بھی نہیں حتا کہ نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا دوشی پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا ٹائم کیا ملے جب دل ہی نہیں چاہتا جس چیز کے لیے دل چاہتا ہو ٹائم خود بخود نکل آتا ہے جس چیز کا دل نہ چاہتا ہو نا پھر ٹائم نہیں ملتا روحانیت کیا ترقی کرے گی پھر صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے زندگی یوں ہی برباد ہوتی ہے تو بھائی تھوڑا سا ہم نظر ثانی کریں اپنے اوپر تھوڑا سا اپنی زندگی میں انقلاب برپا کریں بہت تھوڑا وقت رہ گئے مختلف بزرگ بتا رہے ہیں کہ یہ بارہ سا... کا سال بڑا خطرناک سال ہے اس میں جنگیں چھڑنے کا خطرہ ہے بڑے بڑے واقعات رونما ہو جائیں گے اور ایک بے سکونی ہوگی اس لیے بندے کو پہلے ہی تیار رہنا چاہیے ان چیزوں کے لیے کہ اگر موت آئی تو آپ اللہ کے ساتھ حساب آپ کا بے باک ہو توبہ استفار ہو توبہ معافی ہو پھر بات بنیں گی بہت عرصہ گزر گیا ہمارا وقت ضائع ہو ہو ہو بہت ہم وقت ضائع کر لیا بہت وقت ضائع کر لیا دنوں کے دن نہیں مہینوں کے مہینے نہیں سالوں کے سال ہم ضائع کر کے بیٹھے ہیں مجلے ذکر میں آنے کا ایک تو یہی فائدہ ہے کہ ذکر کچھ نہ کچھ بندہ کر لیتے اور اصل احساس دلانا ہوتا ہے بھائی آپ کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے وقت ضائع ہو رہا ہے یہ بڑا خطرناک ہے کہ ہم لوگ وقت بہت ضائع کرتے ہیں. کھانے میں گپوں میں ادھر ادھر یعنی مجھے کھاتے ہوئے میں دو منٹ میں کھانا کھا لیتا ہوں دو منٹ میں دو روٹی کھا سکتا ہوں زیادہ سے زیادہ تین منٹ لگا دوں گا اگر بیچ میں پانی بھی پینا پڑ گیا تو زیادہ ہی تیر مار لوں گا تو پانچ منٹ سے اوپر نہیں میں جاتا ٹھیک ہے کہیں چاول بھی ہو سلاد بھی کھانا پڑے جلدی کھانا کھا لوں گا میری ہوتی ہے کوشش جلدی لیکن اگر مجلس میں بیٹھے ہوں پھر ان کا لحاظ رکھنا پڑتا پھر ذرا آہستہ کھاتے ورنہ میری طبیعت یہ ہے کہ میں خود اکیلا کھانا کھاؤں تو جلدی کھاتا ہوں میں نے کہا ٹائم ضائع ہو رہا ہے میرا کھانے میں ٹائم زیادہ جاؤ باتھ روم میں جلدی جلدی تک آزا کر لیں ادھر <coughs> سے ٹائم بچائیں کچھ باتھ روم کا ٹائم بچائیں کچھ کھانے سے ٹائم بچائیں کچھ گپوں سے ٹائم بچائیں کچھ سونے سے ٹائم بچائیں تو یہ سارے ٹائم بچا کے کوئی ذکر فکر عبادت ہوگی نا لیکن اگر آپ کھانے میں بھی وکل لگا رہے ہیں خوب پندرہ بیس منٹ لگا رہیے, لیٹرین میں دس پندرہ منٹ لگا دیے سونے میں دو چار گھنٹے اوپر ل... سو لیا گپیں لگانے میں وقت ضائع کر دیا کچھ سستی غفلت میں وقت ضائع کر دیا تو آخرت کی تیاری کب ہوگی قبر کی تیاری کب ہوگی تو یہی وقت بچت کر کر کے کرنا ہے نا ورنہ وقت کی تو بچت ہوتی نہیں وقت تو ضائع ہوتا ہی رہتا ہے اسی لیے میری ایک کتاب ہے دعوت دین کا درد اس میں ایک باب ہے کہ وقت کی قدر کریں اس میں طریقے لکھیں کہ آپ وقت کو کیسے بچا سکتے ہیں میں نے ذاتی طور پہ تجربہ کیا کہ جو بندہ قرآن کو کثرت سے پڑھتا ہے اللہ اس کے وقت میں بڑی برکت دے دیتا صبح آپ دو تین پارے پڑھیں نا سارا دن آپ فضولیات سے بچ جائیں گے لا یعنی باتیں فضول باتیں فضول کام ادھر ادھر گپیں ان سب چیزوں سے آپ کی بچت ہو جائے گی تو وقت کی بچت ہوگی تو ذکر فکر کریں گے نا وقت ادھر زایا کر لیا ادھر زایا کر لیا ادھر زایا کر لیا بس 24 گھنٹے گزر گئے تو آپ رات کو علیحدہ وقت سمجھیں دن کو علیحدہ وقت سمجھیں 24 گھنٹے نہیں بارہ بارہ گھنٹے سمجھیں اور بارہ بارہ گھنٹے میں بھی ہر ہر گھنٹے کو دیکھے اچھا اس گھنٹے میں کیا کیا اس گھنٹے میں کیا کیا اس گھنٹے میں کیا کیا پھر آپ کے وقت میں برکت ہوگی سورت شمشیر ہے دست قزا میں وہ قوم کرتی ہے جو ہر زماں اپنے عمل کا حساب ہر ہر گھنٹے کا محاسبہ کرے پھر پتہ چلے گا کہ میرا وقت ضائع ہو رہا ہے وقت برباد ہو رہا ہے یا وقت قیمتی بن رہا ہے تو ہمارا امت مسلمہ کا وقت بہت برباد ہوتا ہے امیروں بڑے بڑے امیر لوگ ہو تو عیاشی کرنے آئے ہیں دنیا میں بس کھا لیا پی لیا ہاں جی عورتوں سے مزے لے لیے بس عرب ملکوں میں جائیں وہاں چار چار شادی ہیں بس ایک عورت سے فرصت دوسری سے تیسری سے چوتھی سے اور عیاشی عیاشی عیاشی بس پرواہی کوئی نہیں اسی طرح حکمران ہے ان کو بھی عیاشی سے فرصت نہیں ہے ان سے پوچھیں کہ دنیا میں اللہ نے عیاشی کرنے کے لیے بھیجا ملک میں فرمایا کہ موت اور زندگی اس لیے بنائی ہے دیکھیں کون اچھے اچھے عمل کر کے آتا ہے اس لیے بھیجا ایشی کرنے کے لیے تو نہیں بھیجا آج آپ کو محسوس نہیں ہو رہا اس لیے فرمایا فلاں تقلب الزین کا فرو فل کہ کافروں کا ملکوں میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے دبئی میں جا کے دیکھو نا کافرو بڑے مزے سے پھر رہے ہیں عیشی کر رہے ہیں مرد عورتیں توبہ توبہ اور مسلمان دیکھ دیکھ کے حیران ہوتے ہیں کہ ان کے پاس بہت مال پیسے ہیں اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو منع کر دیا والا تمدن آئی نہیں کما مستان آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں جو ہم نے لوگوں کو برتنے کو مال پیسہ دیا آپ اس کو آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں اچھا اس کو گاڑی مل گئی یہ اس کا اتنا بڑا مکان من گئی؟ نا نا نا آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھے زمین کے اوپر جو کچھ ہے مٹی سے بنا ہے سب مٹی ہو جائے گا جب تک یہ ذہن میں نہیں بنے گا نا اس وقت تک بندے کے دل سے پھر ہوس لالچ نہیں نکلتی کہ ہائے یہ مل گیا اس کو وہ مل گیا فلا مل گیا کیا مل گیا دس بیس سال کے ساتھ نہ اس کا مال ہوگا نہ یہ خود ہوگا سب قبر میں چلے جائیں گے مال کو دوسرے لوگ استعمال کر رہے ہوں گے اس لیے یہ سمجھے میرے پاس وقت تھوڑا ہے جو سمجھے نا کہ میں نے ساٹھ ستر سال دندہ رہنے وہ غفل ہو جائے گا جو یہ سمجھے گا کہ میرے پاس آج کا دن ہے آج کا دن ہے آج کی رات ہے آج کا دن آج کی رات ہے وہ کام کرے گا جو یہ سوچ لے گا نہیں جی میں تو 50 آٹھ سال زندہ رہوں گا وہ کام نہیں کر سکتا نفس اس کو دھوکا دے گا فلاں گر رن کم الحیات دنیا والا یا غرن کم بلاہ غرور یہ تمہارا یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور وہ بڑا فریبی شیتان بھی دھوکے میں نہ ڈال دے تو بڑا وقت پڑا یشی کرو اب اگر ہمیں یقین کامل ہو جائے کہ آج رات ہماری آخری ہے ہم مسجد میں جائیں گے گھر جائیں گے یار کوئی اللہ توبہ بہ گا لیں کوئی رو دھو لے کوئی اللہ سے معافی مانگ لیں یہ بڑا دھوکہ ہے اس لیے صاف صاف اللہ نے فرمایا اللہ تغرّ الحیات دنیا والا یغر اللہ کم یہ دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اور وہ بڑا فریبی شیطان بھی دھوکے میں نہ ڈال دے ہم لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں سچی بات ہے وفل ہے ذکر کو دل نہیں چاہتا تلاوت کو دل نہیں چاہتا بہانہ ہے کہ وقت نہیں ملتا وقت مل جاتا ہے اگر دل چاہے نا تو وقت مل جاتا ہے ہمارے ہاں تو وقت نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے وقوف قلبی کے لیے کوئی وقت نکالنا ہوتا ہے ہمارے ہاں وقوف قلبی تو ہر وقت دل پہ دھیان رکھنے کہ دل کہہ رہے اللہ اللہ خا آپ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں جاگ رہے ہیں سو رہے ہیں چل رہے ہیں پھر میں لیٹرین میں بیٹھے ہیں پھر بھی آپ وقوف قلبی رکھ سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو عبادت ہے ہی بڑی آسان مصروفیت میں وقوف قلبی جب فرصت ہو تو مراقبہ نہ وضو کی شرط ہے نہ پاک ہونے کی شرط کچھ بھی نہیں اس لیے اب ہمارے حضر نے خط لکھا پورا ایک مکتوبات فقیر میں چھکا کہ وقوف قلبی ہر وقت ضروری ہے بابزو رہنا اور وقوف قلبی رکھنا اگر وقوف قلبی کہ ہم لوگ مشق کر لیں تو سبحان اللہ دیکھے پھر کتنی جلدی سے ترقی کرتے ہیں. بس ہلکی سی سوچ تھنکنگ فکر رکھنی ہوتی ہے کہ دل میرا زندہ ہو جائے دل اللہ اللہ کر یعنی جس بندے کو دل کی فکر غم لگ جائے نا کہ دل میرا زندہ ہو جائے وقوف قلبی ہے بس یعنی دل کی فکر لگ جائے کہ دل میں اللہ اللہ ہونے لگ جائے بس یہ وقوف کل ہے کہ ہر وقت ہے جی بس دل کی فکر ہائے میرا دل اللہ اللہ کرنے لگ جائے میرا دل اللہ اللہ کرنے لگ جائے بس وقوف کل ہے کوئی مشکل ہے لیکن ہمیں فکر ہے کہ ہائے نوجوانوں کو فکر ہے کہ ہائے میری شادی کہاں ہوگی وہ اس وقت سوچتے رہتے ہیں کہ کس کے ساتھ ہوگی کہاں ہوگی جس کی شادی ہو گئی ہے وہ ویسے بیوی بی کا وقوف قلبی بھی رکھتا ہے تو کیا وقوفے اللہ کہاں ہوگا تو اللہ کے لیے تو ٹائم ہی نہیں ہے تو آج اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہے کل اللہ کے پاس بھی آپ کے لیے ٹائم نہیں ہوگا ایز یو سو سو شیل یو ریپ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے ہاں یہ بڑی ہمت ہوتی ہے کہ ایک طرف بیوی تقاضا کر رہی ہے اور ایک طرف کتابیں ہیں ایک طرف ذکر ہے آپ اتنے جڑے ہوں کہ بیوی کی تقاضے کو کہیں اب صبر کرو ذرا مجھے اللہ اللہ کا لے لے دو بہت مشکل ہے اس وقت یاد آتا ہے بیوی کا بھی تو کوئی حق ہے بیوی بی کا تو حق روز یاد ہے اور اللہ کا حق یاد نہیں ہے یا آج ہم نے ایسے ہی بنا لیے پتا نہیں کہاں سے پتا چلا رہا ہے اللہ نے تو معاف کر ہی دینا یعنی کر دیا معاف ٹکٹ ہے جیب میں جنت کا اور بیوی بی کا حق کہیں چھوٹ نہ جائے بس جی حقوق اللہ تو اللہ معاف کر ہی دے گا حقوق العباد پورے کرو یہ پکی بات ہے جو بندہ صحیح معلوم حقوق اللہ پورے نہیں کرتا اس کو توفیق ہی نہیں ملتی کہ وہ حقوق وباد صحیح ادا کر سکے جس بندے سے اللہ ناراض ہو کیا وہ حقوق الباد پورے کر لے گا یہ غلط فہمی ہے اصل میں جو بندہ حقوق اللہ صحیح پورے کرتا ہے اس ہی اسی کو اللہ توفیق دیتا ہے کہ وہ حقوق لباد پورے کرے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک بندے سے اللہ ناراض ہے اور وہ لوگوں کے حق ادا کر لے گا اللہ بڑا ہے اس کے حق بڑے ہیں اس کو پہلے راضی کرنا ضروری ہے تو اس لیے پھر کبھی اس کا حق کبھی اس کا حق کبھی اس کا حق ہمارے حضرت باہر کے ملک جا رہے تھے حضرت کے گھر والے بھی ساتھ ایک بائیس گریڈ کا افسر تھا حضرت کا بری تھا بڑا خادم تھا تو اس نے کہا حضرت میری بیوی پوچھتی ہے وہ تو تھوڑی دیر کے لیے بھی میرے سے علیحدہ نہیں ہوتی میں دفتر میں جاتا ہوں تو دو تو تین تین دفعہ مجھے فون کرتی ہے تو وہ پوچھتی ہے کہ حضرت میں ایک مہینہ دو مہینے پندرہ دن بیس دن یہ حضرت باہر رہتے ہیں تو بیوی راضی ہے ان سے حضرت نے کہا تیری بیوی ہر وقت تیرے پاس رہتی ہے پھر بھی تیرے سے راضی نہیں میری بیوی میرے سے دور رہتی ہے پھر بھی میرے سے راضی ہے پھر حضرت اگر شک ہے تو تمہارے گھر میں آئی ہوئی اپنی بیوی کو کہو جاؤ پوچھ لو میری بیوی سے تو وہ میرے سے راضی ہے کہ نہیں انہوں نے پوچھا اما جی نے کہا میں تو بالکل حضرت سے راضی ہوں کیونکہ وہ جتنی دین کی خدمت کرتا ہے مجھے بھی اس میں سے حصہ ملتا ہے اللہ حق پر کبیر ہے اور یہاں ہاں کہتے ہیں ہمارے حقوق بچوں کے حقوق فلاں حقوق اللہ کے حقوق کی تو باری ہی نہیں آتی میں حیران ہوتا ہوں کہ جیسے رب نے کھلایا پلایا زندگی دی موت سب کچھ اس کے کبھی اس کے حقوق کی باری نہیں آتی بیوی کے حقوق بچوں کے حقوق فلاں حقوق فلاں حقوق بس ٹھیک ہے لوگوں کے بھی حقوق پورے کرو لیکن اللہ تو سب سے بڑا اللہ کے تو ہم غلام ہیں بندے ہیں وہ سب کچھ دینے والا ہے اس کے ہی حقوق ہم پورے نہیں کرتے اس لیے جو بندہ صحیح معنوں میں اللہ کا حق پورا کر دیتا ہے ہر وقت اللہ کو یاد رکھتا ہے انشاءاللہ اللہ ہر وقت اللہ کی یاد کی برکت سے اللہ توفیق دے دے گا کہ بیوی بی بچے بھی خوش رہیں گے اللہ ہمیں ایسی توفیق نصفت تو بہرحال یہ آیات ہیں کلّا انسان اللہ یا تو ہرگز نہیں بیشک انسان سرکشی پہ اتر جاتا اتر آتا ہے سرکش ہو جاتا ہے سرکش ہوتا ہے انسان اللہ حسا جب اپنے آپ کو مالدار پاتا ہے غنی پاتا ہے مال پیسہ آ جائے تو بندہ سرکش بن جاتا ہے جی ہاں اس کی آواز میں اس کے اٹھنے بیٹھنے میں ایک تکبر ہوتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں متکبر بن گیا ہوں ہاں اللہ کی پناہ ہے یہ مال پیسہ بندے کو فرعون بنا دیتا ہے حضرت بھائی بستا رحمتہ اللہ علیہ بھوک کی بڑی تعریف کرتے تھے کہ بھوکے بھوکا رہنے میں نفس مرتا ہے بھوکا رہنے میں عجزی پیدا ہوتی ہے بھوکا رہنے سے اللہ یاد آتا ہے تو کسی نے حضرت آپ اتنی بھوکی تعریف کرتے ہیں تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اگر فرعون بھوکا ہوتا تو وہ پیٹ کی فکر کرتا ہے روٹی کی وہ کھدائی کا دعویٰ نہ کرتا اگر وہ بھوکا ہوتا اس کو خدائی کے دعوے نہ سوجتے اس کو کیا فکر ہوتی پیٹ کی فکر ہوتی اللہ سے روٹی مانگتا کہ میں بھوکا ہوں یا اللہ کہیں سے روٹی کھلا دے تو بھوک کا فرمایا یہ فائدہ ہے کہ خدائی کا دعوی ختم ہو جاتا ہے تو آج بھی جتنے بڑے بڑے مالدار ہیں وہ دوسرے انسانوں کو غریبوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے گاڑی قریب کر کے پرو کر کے گزر جاتے ہیں اور سارے چھیٹے اس کے کپڑوں پر ڈال جاتے ہیں اگر وہ سائیکل پہ یا پیدل چل رہا ہوتا کہ ایسی حرکت کرتا تو مال پیسہ بہت بڑی آزمائش ہوتا ہے. بہت بڑی ہوتا ہے. یعنی بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کی طبیعت میں تو آ جاتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا تو اللہ تعالی نے بھی یہاں بتا دیا ہے بے شک انسان سرکش ہو جاتا ہے جب اپنے آپ کو مالدار پاتا ہے مال پیسہ آتا ہے او قرآن میں کھول کے دیکھیں اللہ نے اتنی مذمت کی ہے مال پیسے والوں کی فرما ولاسط اللہ رض لا لے بادی اگر ہم تمام لوگوں کا رزق وسیع کر دیں تو دنیا میں بغاوت ہو جائے لوگ باغی تاغی بن جائیں اگر سب لوگوں کا رزق وسیع کر دیں جن لوگوں کا اب دیکھو نا اسلام آباد والے کروڑوں پتی لوگ ہیں چاہیے نا کہ یہ جماعت سے نماز پڑھیں تحجت گزار ہوں ان کو تو ذکر فکر سے فرصت نہ ملے کیونکہ مال پیسہ ہے لیکن جتنا جس کے پاس مال پیسہ ہے وہ اتنا ہی سرکش ہے میں نے ایک بندہ اپنی زندگی میں امیر آدمی تھا کروڑوں پتی دیکھا لیکن اس میں آجزی سی تکبر نہیں تھا وہ بھی ہمارے حضرت پیر غلام حبیب کا خاص مرید تھا ورنہ میں نے جس امیر کو دیکھا جہا وضرت راما ابھی فرمانے سمین کم رجلو رشید کیا تھوڑے چ کوئی بھی بندے دا پتر نہیں کہمدہ ہرامی جمد حضرت اس کا یہ ترجمہ کرتا جہاں جمد ہرامی جمدا علیہ سمین کم رجلو رشید لط علیہ اسلام نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ توڑے جو کوئی بھی بندے پتر نہیں سارے ہرامی ہو گندے کام کرتے ہو تو میں نے دیکھا ہے کہ بہت مشکل ہے مال پیسہ بھی ہو اور بندہ میں عاجی انکساری بھی ہو ابدور دادا صاحب ہیں ایک کراچی میں بہت کروڑوں پتی اربوں پتی آدمی میرا کو امیروں سے میری بنتی نہیں ہے بس میری طبیعت ان سے لگتی نہیں اگر ملنا بھی پڑے تو بس وحشت سی رہتی ہے لیکن ان کے پاس میں آتا جاتا تھا اور انہوں نے ایک دفعہ مجھے اپنا عجیب واقع سنایا کہ میں کہہ گا کسی کہ باہر کے ملک میں گیا دیکھ لو جیسے کوئی ولی اللہ کی صفت ہوتی ایسی صفت ہے اس کے اندر کہ میں ہوٹل میں کمرہ لیا دروازہ ایسے کھلا ہی چھوڑ دیا یورپ کے ملکوں میں ایسے ہی ہے تو کہ گا ایسے ہی میں نہانے لگ گیا جلدی میں اور لیٹرین کا دروازہ بھی کنڈی نہیں لگا سکا میں نے پورا صابن لگایا ہوا تھا جسم کو اچانک ایک عورت فاشا آ اندر لیٹرین کے اب میں ننگا ہوں اور وہ مجھے راغب کر رہی ہے زنا کی طرف کہ لوں میں نے انگریزوں کا شٹ شٹ کٹور فلاں فلاں فلاں اس کو دھکے دیر کے میں نے باہر نکالا اور کنڈی لگائی اور جلدی سے نہایا اور کپڑے بدلے اور میں نے وہیں سے مدینے کٹے کٹ لیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرا ایمان بچا لیا حیران ہو گیا کیا ولایت والی بات ہے کہ ایک بندہ اربوں پتی ہو کروڑوں اور اربوں پتی ہو اور اس کو ایک عورت ننگے ہونے کی حالت میں باتھ روم میں آ جائے اور اس کو دھکے دے کے نکال کے کنڈی لگا کے اپنے آپ کو مدینہ شریف پہنچ جائے کہ میرا ایمان اللہ نے بچا دیں ورنہ تو है? یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح بندہ کہتا ہے ابھی گناہ کر لو بعد میں توبہ کر لیں گے کتلو یوسفا ہو ارز یخل لک وج ہو ابیکم تومباد ہی کومن سال ہی یوسف کو قتل کر دو یا اس کو کہیں دور پھینک دو اور اپنے باپ کی توجہ کو وصول کر لو بعد میں ہم نیک بن جائیں گے بعد میں نیک نہیں بنیں گے ناک تک پسینے چھوڑ جائیں گے <تصحیح> <تصحیح> <تصحیح> <تصحیح> پلاننگ کر کے گنا کریں گے تو توبہ آسانی سے مل نہیں ملے گی کتنا جلیل ہونا پڑا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو کہنا پڑا تو اللہ آ سر کل علیہ انکن خاتین بے شک آپ کو اللہ نے ترجیح دی ہمارے اوپر بے شک ہم خطا کار تھے چالیس سال لگے باپ بھی ناراض ہوئے خود بھی ذلیل ہوئے بھائی کے سامنے بھی ذلیل ہونا پڑا تو ہمیں نفس یہ سکھاتا ہے ابھی کر لو گناہ کوئی نہیں بعد میں توبہ کر لینا بعد میں جو پلاننگ سے گنا کریں گے آسانی سے توبہ نہیں ہوتی یہ غلط فہمی ہے دل ایسا پتھر ہوتا چلا جاتا ہے کہ توبہ کی توفیق نہیں ہوتی اور کوئی توبہ پڑھنے سے توبہ تھوڑی ہو جاتی استطفر اللہ استفر اللہ استفر اللہ روم نے فرمایا زبان پہ استفر اللہ ہے اور دل گناہ سے مزہ لے رہا ہے یہ توبہ نہیں ہے توبہ کے لیے تو رونا پڑتا ہے استغفار کرنا ہے ندامت کرنی ہے اور آئندہ سے سچی پکی توبہ کرنی پڑتی ہے یہ توبہ ہوتی ہے حتیٰ کہ توبہ کی قبولیت کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ جب آپ گناہ کا خیال سوچیں آپ کو ایسی بیزاری ہوگی جیسے ڈنگ مار رہے آپ کو پھر آپ کی توبہ کی علامت ہے یہ کہ گناہ کا سوچے تو اتنی بیزاری ہو جائے یہ میں نے کیا کر دیا پھر توبہ ہوتی ہے یہ نہیں کہ استفر اللہ اللہ اللہ اور ادھر سے منصوبہ بنا رہے ہیں کہ ہاں پھر کروں گا گنا لا ولا قوت اللہ بھی. اس لیے بھائی یہ اس لیے حدیثی میں فرمایا کہ بعض لوگ غریب ہوں گے لیکن قیامت والے دن ان کا حشر قارون فرون اور حامان بڑے بڑے تکبروں تکبر کرنے والوں کے ساتھ ہو کیونکہ وہ حسرت کرتے تھے کہ ہائے ہمیں بھی مال پیسہ ملے ہم بھی ویسے ہی عیشی کریں گے اس حسرت رکھنے کی وجہ سے ان کا حشر ان کے ساتھ ہوگا یعنی مال پیسہ ملا نہیں ان کی حسرت تھی ہم بھی ایسے ہی کریں گے اس نیت اور حسرت کرنے کی وجہ سے تمہارا بھی حساب ان کے ساتھ ہوگا اس لیے بھائی نبیوں کے ساتھ رہنے کی حسرت ہو ولیوں کے ساتھ رہنے کی حسرت ہو نیک لوگوں کے ساتھ ان جیسی زندگی گزارنے کی حسرت ہونی چاہیے برے لوگوں کی عیاشی کرنے والوں کی حسرت بھی نہیں ہونی چاہیے پتا نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا پیسہ لیکن اس نیت کی وجہ سے کہیں حشر ان کے ساتھ نہ ہو جائے اس لیے فرمایا کہ جو اپنے آپ کو جو ہے نا مالدار سمجھتا ہے تو وہ سرکش ہو جاتا ہے ان کر رجا بے شک آپ کے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے رجوع تو اللہ کی طرف کرنے ہے جب رجوع اللہ کی طرف ہوگا پھر پتا چلے گا کہ کیا کر کے آئے ہو اکرا کتاب اکفا بے نفس کر یوم علی کا حسیبہ پڑ اپنا نام آئے آمال آئی تو اپنا حساب لینے کے لئے کافی ہے ارآعیت اللذی ینہا عبدن عزا صلی اللہ کہ آپ نے اس کو نہیں دیکھا جو منع کرتا ہے ایک اللہ کے بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے ابو جہل اینڈ کمپنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کرتے تھے اور آج بھی بعض دفتروں میں۔ جی نماز پڑھنے سے منع کرتے ہیں یہ ڈائیور بس والے منع کرتے ہیں کہ جی ہم نہیں گاڑی روک سکتے اللہ بل کیوں نہیں روک سکتے بھائی کوئی پیشاب کرنا ہو روک دیتے ہو اور نماز کے لیے نہیں روک سکتے پیشاب زیادہ ہے میں نماز سے تو ایسی بسوں پہ سفر ہی نہیں کرنا چاہیے جو اللہ کے حکم توڑتے ہیں پینتھرا اور چھوٹی گاڑیاں آتی ہیں تیز بھی چلتی ہیں اور روک بھی دیتے ہیں جہاں چاہے ان کو کہیں جی ہم نے نماز پڑھنی دو تین بندے اکٹھے ہوں تو کیسے نہیں روکیں گے تو آج ہم بھی نماز سے لوگوں کو روکتے ہیں ابو جیل میں ہی نہیں روکا تھا کتنے گھروں میں جی چھوڑو ہر وقت نماز ہی پڑھتے رہتے ہیں اللہ اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں اس کو تکلیف ہو رہی ہے یا گھروں کے چھوٹے چھوٹے کاموں کی وجہ سے عورتیں کہتی اچھا یہ کام کر لوں یہ کام کر لوں نماز ہی کر دیتی خدا کے بندو جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے اللہ کی بندگی نہیں ہے تو کیا پیچھے باقی کچھ بھی نہیں بچے گا بے سکونی بے سکونی ہوگی دو چار نمازیں چھوڑ کے دیکھ لو پتہ چل جائے گا جو نماز نہیں پڑھتے اتنے بےسکون لوگ اتنے بےسکون اور ان کو پتہ بھی نہیں ہم کیوں بے سکون ہیں نماز نہیں پڑھتے اور جو ہم خوش و والی نماز نہیں پڑھتے ہم بھی بہت سے لوگ بے سکون ہوتے ہیں کیونکہ صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھتے نا تو نماز کو خوش و سے پڑھنا چاہیے اور نماز سے کسی کو روکنا نہیں چاہیے اور اپنے سارے کاموں میں نماز کو سب سے اوپر رکھیں باقی کاموں کو نیچے رکھے اللہ کا حکم ہے سب سے بڑا او ہمارا بھی تکوا بھلا دیکھو تو صحیح اگر وہ ہدایت پر ہوتا یا پرہیزگاری سکھاتا یعنی نیک راہ پر ہوتا بھلے کام سکھاتا تو کیا اچھا آدمی ہوتا اب جو منہ موڑا تو ہمارا کیا بگاڑا اپنا ہی نقصان کیا اپنی سرکشی کا علاج کرنا اور روحانی صحت مندی حاصل کر لینا اس مرتبے سے مزید ترقی کرنا تکمین ارشاد کے مرتبے تک پہنچا دیتا ہے تب لوگوں کو تقوع پرہیزگاری کا حکم کرنا اور ان کی اصلاح کرنا بجائے لوگوں کو نماز سے منع کرنے کے کتنا اہم ہے کہ بندہ آگے سے آگے بڑھتا جائے کہ ہم خود بھی تقوی پر متقی بنے اور ان کو تقوی کی طرف دھیان, دھیان دلائیں ارے آئی تین کا اللہ بھلا دیکھو تو صحیح اگر اس نے جھٹلایا اور منہ موڑ لیا اللہ کے حکم جھٹلا دیا اور نماز سے منہ موڑ لیا ہے یا علم بین اللہ یا کیا یہ جانتا نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے یہ بہت زبردست کیفیت ہے وہ ہے نا حدیث جبریل کہ پوچھا کہ احسان کیا ہے مل ایمان کیا ہے اسلام کیا ہے پھر پوچھا احسان کیا ہے تو فرمائے اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو یا کم از کم یہ ہو کہ اللہ تجھے دیکھ رہے قرآن حکیم میں بہت سی جگہ آتا ہے کہ لوگ اللہ سے ملاقات کا یعنی امید نہیں رکھتے سورہ کاف میں سورج یونس میں بہت سی صورتوں میں آتا ہے کہ لوگ اللہ سے ملاقات کی یرجونا لے اللہ اللہ کی ملاقات کی امید نہیں کرتے تو میں وہاں کہاں میں کہا آج پڑھ رہا تھا تو میں کہہ رہا تھا یا اللہ ہم آپ سے ملاقات کی امید تو کیا ہم تو شوق رکھتے ہیں بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ جلدی جلدی ملاقات ہو آپ سے ہمیں تو غور چڑھا ہوا ہے کہ کسی طرح یا اللہ تیرے سے ملاقات ہو جائے ہیں جی اللہ سے ملاقات کا شوق ہونا چاہیے اللہ کے دیدار کا شوق ہونا چاہیے سلطان باہو کا یہ شیر کا مصرا مجھے بہت اچھا لگتا ہے دیدار اللہ دا باہو مینو لاکھ کروڑاں حجاں ہوں یہ مجھے اپنے اللہ کا دیدار لاکھوں کروڑوں حجوں سے بھی اوپر ہے دیدار اللہ دا باہو میں لاکھ کروڑا حجاں ہوں کیونکہ سب سے اونچی چیز جنت میں کیا ہوگی اللہ کا دیدار ہوگا اللہ اقبال کا یہ شعر مجھے بہت اچھا لگتا ہے انہوں نے اللہ کے دیدار کے اوپر کہا ہر لہجہ نیا تور نئی برکے تجلی کہ میں اللہ کے تصور کے دھیان کوے تور پہ کھڑا ہو کے یہ جی سمجھتا ہوں کہ ہر لمحہ اللہ کی تجلی اور انوارات میرے اوپر آ رہے ہیں ہر نہ ہوتا ہے کہ محبت کی منزل طے نہ ہو بس بڑھتے جائیں بڑھتے جائیں کل یومن ہوا فی شان اللہ ہر روز ایک نئی شان میں جلوہ گر ہوتا ہے اور عاشقوں کی بھی ہر روز ایک نئی کیفیت ہوتی سبحان ہماردن سبحان ہماردن سبحان ہماردن ہر لہذا نیا تور نئی برقے تجلی اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتا عجیب انہوں نے اللہ کی محبت میں شعر کہ سبحان اللہ صدقے خلیل بھی ہے عشق صبرے حسین بھی ہے عشق مارکائے وجود میں بدرو ہنین بھی ہے عشق محبتی محبت ہی محبت لیکن ہمارے اندر یہ محبت پیدا نہیں ہوتی اس لیے کہ محبت والوں کی صحبت میں نہیں بیٹھتے نا محبت والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو یہ محبت پیدا ہوگی اس لیے اللہ سے ملنے کا شوق ہونا چاہیے اللہ کے دیدار کا شوق ہونا چاہیے جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی نظر آیا جدھر دیکھا جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے بس میں ایک دن اپنے شیخ کی خلوت میں گیا حضرت اکیلے بیٹھے تھے بس لوگ دروازہ کھول کے بازوں کا چلے میں بھی چلا گیا اکیلے حضرت بیٹھے تھے اللہ کی محبت میں یہ شعر پڑھ رہے تھے تیرے عشق نے مجھے غم دیا کہ یا اللہ تیری محبت نے مجھے ایک غم دیا بس جب غم... میں تیری محبت کے غم میں گلتا رہتا ہوں تیرے عشق نے مجھے غم دیا میرے غم کی عمر دراز ہو کہ اللہ اس غم کی عمر دراز کر دے لمبی کر دے اور زیادہ غم بڑھ جائے تیرے عشق نے مجھے غم دیا میرے غم کی عمر دراز ہو تو اللہ ہاں تو ہمیں بھی اللہ ایسا عشق نصیب فرما دے اور ہمیں اپنی یاد میں رونا نصیب کر دے سب سے اونچی چیز ہے اللہ کی محبت میں رونا یہ گناہ پہ رونا ہوتا ہے یہ بھی بڑی بات ہے لیکن اللہ کی محبت میں رونا یہ سب سے اونچی چیز ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت میں رونے کی توفیق فرمائے اللہ ہم سب کی قطاؤں کو معاف فرمائے غلطیوں کو معاف فرمائے یا اللہ سب کو اپنی محبت معرفت فرما اپنی یاد میں رونا نصیب فرما اللہ اپنا عشق و جنون نصیب فرما یا اللہ اپنی دیدار کی لذت نصیب فرما یا اللہ اپنا خصوصی فضل و کرم فرما یا اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ فرما یا اللہ ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ اللہ جو جو جس کے دل میں جیز شری دعائے سب کی دعائیں قبول فرما اور آخری وقت ہے ہم سب کے اللہ بول دل تعلق <تصفيق> نہیں <تصفيق>